اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز کام رکھی ہم کو ہے کن اجر ناؤگنوتی